it اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فردنا فلام یتیما کان ابو صالح فراد رب کاماس تخرجا کن ذہما رحمتم و ما فا الطوہ تأویل و معلم علیہ الصبر صدق علیہ وہ کشتی جس کام کرتے تھے سمندر میں, خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اس کے اندر عیب ڈال دوں اس لئے ادھر ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے بہرحال وہ لڑکا جس کو قتل کیا میں نے اس کے والدین نیک آدمی تھے تو ہمیں ڈر تھا کہ یہ بچہ جب جوان ہو جائے گا تو ان کو سرکشی اور کفر کی طرف لے جائے, لے جائے گا فاردنا, فاردنا ہم نے چاہا, ہم نے چاہا اَن رَبُهُمَا وَأَقْرَبَ رُحْمَا کہ ان کا رب ان کو اس بچے کے بدلے میں بہتر بچہ پاکیزہ اور اللہ کے قرب کی طرف میل رکھنے والا عطا کرے گا بارہا جو دیوار تھی وہ دو یتیم بھائیوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کے والدین بڑے ان کے ابو بہت نیک آدمی تھا آراد رب کا انگ جب لوگا آپ کے رب نے چاہا کہ جب یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں گے تو نکال لیں گے پھر اپنا خزانہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک مہربانی تھی امری خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا سب امر ربی تھا ذالیل مالم تستے عالیہ صبرا یہ تفصیل ہے ان تمام باتوں کی جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے گزشتہ سبق میں بات ہوئی ہے کہ خزر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑا پھر بعد میں ایک نوجوان لڑکے کو نابالغ لڑکے کو قتل کیا اور تیسری چیز کے دیوار صحیح کر دی ان تینوں کی آج وجہ بتا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام غسل السلام جب تیسری چیز ہوئی تو انہوں نے کہا یہ میرا اور آپ کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا ہے میں ان تمام باتوں کی وجہ بتاتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا بہرحال وہ جو کشتی کا پھٹا توڑا تھا اور انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا اور میں نے ان کے ساتھ یہ جی مہربانی کی کہ ان کی کشتی میں عیب لگا دیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرف ہم جا رہے تھے اس کے اگلے علاقے میں ایک بادشاہ ہے باغ رات اس کا نام بھی عیس کے خاندان میں سے لکھا ہے وغیرہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ ہر اس کشتی کو غصب کر لیتا تھا جو صاف ستھری نئی خوبصورت کشتی ہوتی تھی اس کو وہ غصب کر لیتا تھا اور جس کشتی میں کوئی تھوڑا بہت عیب ہوتا تھا تو اس کشتی کو وہ نہیں لیتا تھا کیونکہ یہ کشتی ان مصفقینت فکانت لے مساکین یا مل یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی تو اس لیے ان مسکینوں کا روزگار اسی کشتی سے متعلق تھا اگر وہ کشتی غسل ہو جاتی تو یہ سارے بھائی کیا کرتے عبداللہ بن عباس کی روایت اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اس کو کہ یہ دس بھائی تھے جن کا تعلق روزینے کا کھانے پینے کا وہ اسی کشتی سے متعلق تھا بعض بھائی تو بعض نے لکھا ہے کہ وہ معذور بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیسی مہربانی کی کیوں کی کہ ان لوگوں نے پہلے حضرت خضر علیہ وسلام جمع صلی السلام کے ساتھ نیکی اور مہربانی کی تھی کہ ان کو نیک آدمی سمجھ کر ان سے کرایہ نہیں لیا اور اس طرف اس کشتی والوں نے کشتی والے پہلے کبھی گئے بھی نہیں تھے جہاں ان تاقے کی طرف جب اب خضر علیہ السلام نے کہا ہم نے ادھر چلنا ہے تو وہ اب اس طرف اس علاقے کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے چونکہ نیکی کی تھی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس نیکی کا نقد بدلہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یہ دیا جو بظاہر تو اچھا بدلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے کرایہ نہیں لیا اور انہوں نے گشتی توڑ دی یہ کیسا بدلہ دیا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کیونکہ اللہ کے کی پیغمبر ہیں اور ان کو ویل کے ذریعے سے تمام چیزیں یہ بتائی گئی تھی جو آگے ہو رہا ہے سارا کچھ اللہ کے حکم سے یہ کام یہ سارے کر رہے تھے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان کے کسی نظام میں کوئی خرابی آئے باوجود اس کے کہ اس نے اسباب کے لحاظ سے اور دیگر مشورے کے اعتبار سے سارا کچھ اپنی طرف سے تو صحیح ترتیب کی تھی لیکن پھر کوئی خرابی آ گئی گاڑی بالکل نہیں تھی جیسے گئے ایک آدھ کلو کے بعد اب اسٹارٹ نہیں ہوتی یا ٹائر فسٹ کلاس سے ابھی یہ مسئلہ ہو گیا یا کچھ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ یہ نظام ہے اسی میں بہتری ہے آگے کوئی ناموافق بات پیش آنے والی تھی جو اللہ نے یہاں پر ہمیں روک لیا ہے تاکہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا جب تک ہماری گاڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آگے چلے جائیں گے ایسے بہت ساری باتیں واقعات ہوتے ہیں لہذا انسان کو سب سے پہلے جو ایمان کے بعد کام کرنا ہے اور اس پر محنت کرنی ہے وہ ہے تقدیرِ ربانی پر راضی رہنا ہاں خوشی کی حالت ہے اس پر بھی راضی اس پر تو سارے راضی ہوتے ہیں اس میں کیا مشکل بات ہے جو خوشی اور راحت کی بات ہوتی ہے سارے ہی خوش ہوتے ہیں اس پر لیکن جب کوئی پریشانی کی بات آ جائے تو اس کے اوپر بھی راضی رہنا چاہیے مومن کے ساتھ اس پریشانی میں بھی بیتری ہوتی ہے سب سے مشکل بات تو قبل و کتان ہے نا قرآن نے اس کو بھی کہا حسان تک رہی ش آسان تم جہاد کو ایک سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے بعض دفعہ وہ تمہارے لیے حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کیا حکمت کا ادراک کر سکتا ہے جو بھی بات ہے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے یہاں پر فضر اسلام نے ان بھائیوں کے ساتھ یہ مہربانی کی وہ کشتی توڑ دی کہاں آگے وہ بادشاہ آگے کریں گے کھڑے تھے انہوں نے چیک کی جب دیکھا کہ اس کا تو نظام ٹھیک نہیں ہے پھٹے ٹوٹے ہوئے ہے تو کہا چلو چلے جاؤ جیسے روکتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں چلے چل جاؤ دیکھتے نا تماشا آپ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں ایسا ہی ہوا امن سفین ووٹوں کے زمانے میں کیسے یہ پولیس لوگوں کی گاڑیاں گسب کرتی ہے اور یہ کرتی ہے یہ مہربانی ہوتی ہے یہ ظلم ہے نا کیا وہ مالک ہیں آپ اپنے انتظام کریں کرائے پر نہیں ام سفین علما نے ایک علمی بات لکھی ہے کہ مسکین گویا کہ جو ہوتا ہے وہ جس کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو سعود نصاب ہو نہ ہو لیکن کچھ ہوتا ہے تب بھی وہ مسکین ہے اب ان بھائیوں کے پاس کشتی تھی اس کشتی کے یہ مالک تھے اس کے ذریعے سے روزیاں کماتے تھے تو کشتی تو ایک چیز ہے جو ملکیت کی چیز ہے پیسے والی چیز ہے تو گویا کہ زیادہ سعود نصاب نہیں تھے تو مسکین کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا اس کو مسکین میں جو فقی رہتا ہے، فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ گزارے کہاں السلام کیا کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اس کشتی میں ایپ ڈال دوں کیونکہ وہاں ظالم بادشاہ رہتا ہے جو صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا ہے حالانکہ یہ ایب ڈالنا بھی پھٹا توڑنا بھی اللہ کے عمر سے ہی تھا لیکن بظاہر پھٹا توڑنا یہ چیز ایب کی ہے تو عضرت علیہ السلام نے ایب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بے شک عمر ربی تھا اپنی طرف کی یہ ادب کا تقاضا تھا غلام دوسری بار جو لڑکی کو <guard> وہ <أيوة> قتل کر دیا تو <guard> <glan> اس کے بارے میں ہمیں حکم یہ تھا کہ یہ بچہ خوبصورت ہے <guard> بڑا ہو کر والدین اس کی محبت میں مبتلا ہو کے جیسے یہ بچہ کہے گا ویسے وہ کر لیں گے اور والدین نیک آدمی تھے اللہ ان کی نیکی کو باقی رکھنا چاہتا تھا تو پھر اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ ان کے بچے کو قتل کر دیں وہ والدین صبر کریں گے صبر کے بدلے میں اللہ ان کو بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا دونوں روایات ہیں نے اس پر کیا کہ اللہ کی رضا ہے چلو کوئی بات نہیں بچہ فوت ہو گیا کسی نے قتل کر دیا اسی پر راضی ہیں اللہ نے اس صبر کے بدلے میں انہیں بیٹی عطا کی جس سے دو پیغمبر پیدا ہوئے تو جس کو قرآن نے کہا تو رب فا فا ربنا یہ دل ہونا رب ہونا خلند ہو سکا پہ وہ اقرب ہم نے چاہا کہ ان کا راب ان کو اس بچے کے قتل ہونے کے بدلے میں بہتر بچہ تاکیزاں ادا کرے اور والدین کے لیے رحم کا شفقت کا زیادہ سبب بننے کے اس میں صلاحیت ہوگی ایسا بچہ عطا کریں چنانچہ کوئی پریشانی آتی ہے انسان کوئی پریشانی ہو خواب و کی شکل میں ہو کوئی اور ہو حدیث میں آتا ہے انہی راجو لوگ سمجھتے ہیں کہ انالج صرف کوئی فوت ہو جائے تو تب ہی پڑھنی ہوتی ہے نہیں کوئی بھی پریشانی قرآن نبی نے کہا یہ آساد مصیبت ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے عالیہ ایمان کے اوپر کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں جب انسان صبر کرتا ہے اللہ وہ دودھ عطا کرتا ہے اور صبر کے بدلے میں آخرت میں بھی انعام عطا ہوتا ہے امل جدار تیسری بات جو بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور پھر اس کے بعد ایک ٹیڑی دیوار کو حضر علیہ السلام نے کہا اس کو سیدھا کرنا ہے پہلے تو سارے لگے رہے سیدھی جب ہو گئی تو مرض علیہ السلام نے کہا آپ عجیب لے لیتے اس پر پھر دونوں بزرف جدا ہو گئے بھائی دیوار ہم نے کیوں سیدھی کی بلاوج ہے چلتے چلتے راستے میں دیوار چیڑ ہوتی رہی ہزاروں دیواروں کیڑی ہوتی رہتی ہیں ساری دیواروں کو دیواروں کے ہوئے سیدھی کرتے رہے کیوں ایسا ہوا کیا امروتی تھی اس میں امن جدا فتانئی مدینہ کان ات کن ذلہما و کان ابو یہ یتیم دو بھائیوں کی ملکیت ہے یہ دیوار اور یہ ان کا گھر ہے کان تہت ہو کن اس دیوار کے نیچے ان دونوں بھائیوں کا خزانہ دفن ہوا تھا اب دیوار گر جاتی یہ بچے چھوٹے تھے کوئی اور خزانہ لے جاتے ہم نے اس دیوار کو پکا کیا کیوں وہ کان ابو ان دونوں بھائی یتیم جو ہیں ان کا والد نیک آدمی تھا اللہ نے دیکھو نیک آدمی کے خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے دو پیغمبر اور جاتین پغمبر تین پیغمبر یوشا اندین بھی بعد میں پیغمبر بنے تین پیغمبروں کو اس نیک بندے کے خزانے کی حفاظت کے لیے بھیجا انہوں نے دیوار ٹھیک کر دی وہ خزانہ کیا تھا اور مفت صفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ ایک سونے کی یا کسی قیمتی دھات کی ایک تختی تھی اس کے اوپر کل سات باتیں لکھی ہوئی تھی پہلی بات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری بات یہ جی لکھی تھی کہ وہ شخص تو اس کے اوپر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر پریشان بھی ہو جاتا ہے جب کوئی معاملہ آ جائے جب اللہ کا فیصلہ ہر کام اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے تقدیر پر انسان کو راضی رہنا چاہیے پھر غمگین کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ لکھی کہ تعجب اس شخص پر ہے جو موت پر ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی خوش و خر پھرتا رہتا ہے تیسری بات کتاب جو وہ شخص پر ہے وہ حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور زندگی غفلت کے ساتھ گزار رہا ہے آگے فرمایا کہ جو انقلابات عالم کو دیکھتا ہے اور پھر مطمئن پھر رہا ہے آج فلانا مر گیا آج یہاں گھر گر گیا آج جل جل آ گیا یہ انقلابات ہیں اللہ تبدیل کرتا ہے لیکن جو شخص وہ مطمئن ہو کے پھر رہا ہے ان انقلابات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا آگے جو ساتویں بار دیکھی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الا تو پاک زمانہ اسلام سے پہلے کی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت والا آپ کے اوپر ایمان والا کلمہ لکھا ہوا ہے اس تختی پر لا اللہ محمد الرسول اللہ یا یا اے میرے بچوں لا تشرق باللہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات صفات میں شرک نہ کرنا تفسیر عثمانی والے شخل محمود لکھتے ہیں کہ قوم کی, کی خزانہ اصل میں یہ قوم کی بورڈ تھے وہ تختی پھر آج ویسے نہیں آیا کم آیا یہ ہوا وہ ہوا اس طرح حالانکہ وہ تو لکھے ہوئے جتنا ملنا ہے نصیب میں اتنا ہونا ہے تھوڑی سی کوشش ہو تو پھر میں امل جبارتی ندی نا دیکھو دوستو انسان کا ان ہوتا ہے نا اس کے خزانے کی حفاظت بھی اللہ تعالی کرتے ہیں اور کیسی قیمتی لوگوں سے ایک تو بات ہے کہ ایت القرسی پر ایمان کی بھی حفاظت ہے جان کی بھی حفاظت ہے مال کی بھی حفاظت ہے تو اللہ کے حوالے میں ہو جاتا ہے اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے کہ ان بچوں کے نیچے خزانہ تھا اور ہم نے یہ چفا رب کا ملے گا اشود یہاں پر کیونکہ ایک خزانے کی حفاظت تھی ایک اچھی بات تھی بظاہر عیب کی بات نہیں تھی حالانکہ <سؤال> سارے کام تو ہم نے رب بھی ہیں اپنے دیوار وغیرہ مکان کے درست کریں گے تو اپنا خزانہ کو حاصل کر لیں گے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا اللہ کا امر تھا ذالک کا تیل مالم تستے صبرہ یہ تفصیل ہے ان تمام امور کی جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے اللہ سمجھ نصیب